اور ہم نیموسا اور اس کے بھائی کو وہی بھیجی کہ مصر میں اپن قوم کے لیے مکانت بنا اور اپنی گھروں کو نماز کی جگہ کرو اور نماز کام رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا